بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبیر سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے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 لَا يَعْزُغُ عَمْهُ مِذْ قَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا, أصغر من ذلك ولا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 لهم عذاب من اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے وَيَرَ الَّذِينَ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 بل للذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد يا تو اس نے خدا پر جھوٹ بان لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ اخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء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 اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے یا ملو ن لہ یش تماشی لفانی کل جواب دور وسیع یا ملو آل دا د شکو وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں فلم موت مل موتی فلم جلو بال بل پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے آسا کو کھاتا رہا جب اصح گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ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 یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی اور ہم سزا نا ہی کو دیا کرتے ہیں و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 انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکو تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے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 کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمایز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّتٍ فِي ولا وَلَا فِي وما وَمَا لَهُمْ وما وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا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 تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِقُ لِلَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رسک دیتا ہے کہو کہ خدا اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا سریح گمراہی میں قل لا ولا نسأل تعملون کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی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 متا اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقو میں آئے گا کل کم يَوْمٍ یو تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تستم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 ولو الظالمون موقوفون عند رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ دھیم يَقُولُ الَّذِينَ باغا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا لینست لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاذًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي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 کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں اولاد نبی اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا قل ان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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ وهم فی الغرفات آمنون اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے آیاتنا معاجزین اولئیک فی العذاب محورون جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قل ان ربی یبسق الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لہ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 کہ دو زخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزا چکھو وہ ادا تل آیا تین کالو محدہ سد اما کا نا یا كان اب اکم وہ کالو محدہ وقال كفروا للحق لما جاءهم ان هذا اللہ سحر اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے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 اور ہم نے نہ تو ان مشرقوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تقزیب کی نکی اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی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 قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب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 على نفسي وإن فبما يوحي إلي ربی إنه سميع کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ذرا مجھی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی توفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے ولو تروا اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قریب اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو آزاد سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے وقالو آمنا به واننا له متنا وشيم من مكان